سورت الاراف مکی سورت ہے آراف کا مطلب ہوتا ہے پہچانی ہوئی اونچی جگہ عرف سے بنا یہ لفظ اور بلندی کو بھی کہتے ہیں تو کوئی بلند جگہ جو کہ جانی پہچانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الف لام میم صاد کتاب عن ضلع علیہ کا فلاں یکن فی صدر کا حر جمن یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کچھ جھجھک نہ ہو اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی کراؤ و ذکر المومنین یہ یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے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 جو عذاب آتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں کو تین بجے رات کو چار بجے صبح ہوتے ہوتے ایسے وقت پہنا داواہ بس اللہ انقالو انا کنہ غالمین اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے ارسلہ علیہ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے کیا میں اور آپ ان لوگوں میں ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا جی ہاں ہم امت ہیں ضرور پوچھا جائے گا ولا نس علمرسلین اور پیغمبروں سے بھی ہم پوچھیں گے کیا پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اب بتائیے کہ کیا ہم آگے پیغام پہنچانے والے ہیں جی ہاں علم کے بغیر ہی ہم دو کام کیسے کریں گے جب ہمیں خود ہی نہیں پتہ کہ پیغام کیا ہے عمل کیسے کریں گے جب خود ہی نہیں پتہ کہ آگے پہنچانا کیا ہے تو آگے پہنچائیں گے کیا دوہری ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر اور ہماری نجات کا دار و مدار ہے ہی اس کتاب پر قرآن پر حدیث میں آتا ہے القرآن و حجت او کا قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہو گیا تمہارے خلاف کہے گا کہ اللہ انہوں نے سب پڑھ لیا تھا انگلش ایسی اچھی بولتے تھے فرینچ بھی سیکھ لی تھی اور نہ آئی تو اللہ کی زبان نہ آئی اللہ کے کلام کی زبان نہ سیکھے ٹائم اس کے لیے نہ ملا ہر چیز کے لیے وقت نکلا تھا زندگیوں میں سے چائنیز بھی بہت اچھا پکاتے تھے اور ایک بھی اور گھر تو کیا سجایا ہوا تھا کپڑوں کے بارے میں سب معلوم تھا ایک نہ سیکھا تو اللہ کا علم ہی نہ سیکھا اسی کو نہ کیا ہر کام کے لیے وقت نکلا دو دو بجے تک پارٹیز اٹینڈ کیں اور نہ وقت نکلا تو اس کتاب کے لیے ہر چیز سمجھ کر پڑھی ایک کارٹون کی اسکرپٹ بھی پڑھی تو سمجھ کے پڑھی آج کا اخبار جو کل ردی ہو جانا ہے جس میں صرف چند گھنٹے کی خبریں ہیں اس کو ضرور پڑھتے ہیں صبح نہار منہ اور نہ پڑھا تو یہ کلام نہ پڑھا اور پڑھا بھی تو بغیر سمجھے اور ساری عمر بغیر سمجھے پڑھتے رہے نہ خود عمل کیا اور نہ آگے کسی کو پہنچایا تو آپ سوچیں ہماری نجات کیسے ہوگی ہم اپنے آئی کیو کا کیا حساب دیں گے اللہ کو ہم جو اتنے انٹیلیجنٹ ہم نے جو اتنا اتنا پڑھ لیا میڈیسن پڑھ لی ایم بی اے کر لیا انجینئرنگ پڑھ لی اور ضرور کریے کوئی منع نہیں ضرور گھر سجائیے منع نہیں لیکن یہ نہ ہو کہ یہ نگلیکٹ ہو جائے یہ دو اتنی بڑی ذمہ داریاں تو یہ اللہ پوچھے گا کہ میری کتاب کے لیے وقت نہ نکلا اتنا اتنا تم نے پڑھ لیا تم اتنے ذہین تھے تم نے سب کر لیا اور میری کتاب کا تم نے حق نہ ادا کیا مجھے کسی نے کہا ہے نا کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج غریب الغربا ہے حقیقت ہے جہاں معاشرے کے اور بہت سے ڈاؤن ٹرادن لوگوں کا ہم خیال کرتے ہیں غریبوں کا محتاجوں کا یتیموں کا بتائیں اسلام سے بڑھ کر غریب آج کون ہے اسلام سے بڑھ کر آج محتاج کون ہے اسلام سے بڑھ کر ڈاؤن ٹرادن کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا علاسلام و غریباً کما بدا غریبً فطوبہ لِل آپ نے فرمایا اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اجنبی تھا کوئی نہ پہچانتا تھا اس کو اور عنقریب یہ پھر ایسے ہی اجنبی اور غریب ہو جائے گا اس کو ماننے والے اس کو نہیں پہچانتے ایسا اجنبی ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی خاطر اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں اس سے وفاداری کا حق نبھائیں معاشرے کے اندر آؤٹ کاسٹ ہونا گوارہ کر لیں لیکن قرآن کو آؤٹ کاسٹ نہ بنائیں اپنی زندگیوں میں فتح بالغربا تو مبارک باد ہے ایسے غریبوں کے لیے ایسے اجنبیوں کے لیے جو اپنے معاشرے میں اجنبی بن جائیں اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے تو پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے آج کل جنت کا شعر بہت سستا ہے اس لیے کہ کوئی نہیں خرید رہا ایسی پڑا ہے کوئی اس قرآن کا حاصل کرنے والا نہیں ہے ڈیمانڈ ہی نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کا شعر بہت اونچا جائے گا اور اسی قرآن سے پہ جنت خریدی جا سکے گی یہ ہے نا وہ شعر قرآن کا جو ہمارے پاس ہے آج خریدار بنی ہے کچھ وقت نکالیے زندگیوں سے اس کو سمجھیے اس پر عمل کیجیے آگے پھیلائیے اور اس لیے کہ ہم تاکہ اللہ کے یہاں اپنے اس امتحان کے اندر سرخرو تو ہو سکیں زور دیکھیے ولا نسلنََََََََََََََََََََلََََََََََدينہ ارسى عليّم ولا نس علنَرسلين پھر ہم خود اپنے پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے وہ ماں غائبين آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اللہ ہماری سب ايكٹويٹيز دیکھ رہا ہے کتنا ٹائم گلوسی ميگزين میں گزارا کتنا ٹائم سکینڈلز ڈسکس کرنے میں گزارا اور کتنا ٹائم قرآن پڑھنے میں اور حدیث اور قرآن ڈسکس کرنے میں گزارا کتنی دیر ڈرامے دیکھے اور کتنی دیر حقیقت کے بارے میں سوچا تو کیا ہوگا قیامت کے دن یہ باطل باتیں یہ خوابوں کے قصے یہ ڈرامے یہ افسانے خائب ہو جائیں گے الحق اور وزن اس روز عین حق ہوگا فمن فقلت موازین ہو فا اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اللہ جال اللہ میں فلاح پانے والوں میں شامل کر لے وہ منخفت موازین ہوں وہ الیکل ان فسا بے ماکان بےآیات اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا اللہ کی آیات پر ظلم یہ کہ اللہ کی آیات کو وہ مقام نہ دیا اپنی زندگی میں جس کی وہ لائق تھیں وہ اہمیت نہ دی وہ امپورٹنس نہ دی وہ محبت نہ کی اسے جس کی کہ یہ مستحق تھیں وزن کی بات کی گئی ہے کیا چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اعمال نامے میں وزن پیدا کریں گی نیکیوں میں وزن پیدا کریں گی ایک تو خلوص کہ کتنا خلوص تھا اس نیکی کے اندر دوسرے کن حالات میں وہ نیکی کی گئی کیسا ماحول تھا اگر کچھ مشکل نہیں جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ خلاف راشدین کا زمانہ ہوتا تو میرے لیے اور آپ کے لیے مجھے بتائیں دین پر چلنا کیا مشکل تھا نماز پڑھنا روزے رکھنا شرک نہ کرنا بدعتوں میں انوالو نہ ہونا بدعتیں تھیں ہی نہیں پردہ کر لینا ہر چیز اپنی جگہ پر قائم تھی دین پر چلنا آسان وہ بھی نیکی ہے لیکن اس نیکی میں مزید وزن کب پیدا ہوتا ہے جب حالات مخالف ہوں معاشرہ سپورٹ نہ کرتا ہو دین اجنبی ہو ماحول میں مخالفت ہو بائیکاٹ کی دھمکیاں ہوں طلاق کی دھمکیاں ملتی ہوں خاندانوں میں اجنبی انسان بن جائے اس میں پھر دین کو پکڑ کے رکھنا اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے خود کتنی محنت کی کسی نے ایک عورت ہے وہ دینی خاندان میں ہے ماں باپ بھی دیندار تھے جہاں شادی ہو کر گئی شوہر بھی بہت دیندار وہ نیکیاں کرتی ہے پردہ کرتی ہے نماز روزہ کرتی ہے اس کا اجر ہے کوئی شک نہیں ایک جو کہ سٹرگل کرتی ہے نہ اپنے گھر کا ماحول کبھی والدین نے بھی دین نہ بتایا شادی ہو کر جہاں گئی ہسبینڈ بھی ایسا ہے کہ کچھ دین سے دلچسپی نہیں بلکہ الٹی مخالفت ہی مخالفت ہے پھر وہ پکڑ کر اور جم جاتی ہے دین کے اوپر تو آپ سوچیں اس کا تو درجہ اور اس کی محنت اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی محنت کو نہ دیکھے ایک ایک آنسو جو انسان کی آنکھ سے گرتا ہے ایک ایک زخم جو دل پہ لگتا ہے ہر چیز اللہ نے سمیٹ کے رکھ لی اللہ کے خوف میں ایک آنسو حدیث میں آتا ہے کتنا مکھی کے سر کے برابر اس کا بھی وزن ہے اور اتنا قیمتی اتنا بھاری تمام ہیرے موتیوں سے جو ہم جمع کرتے ہیں ان سے زیادہ قیمتی کہ ہیرے موتی تو جہنم کی آگ نہیں بجھا سکیں گے اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جس پر اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے آنسو گرے ہوں یا آنسو لگے ہوں اب نفس کا رجحان بھی ہوتا ہے اس سے بھی وزن پیدا ہوتا ہے نیکیوں کے اندر مثال کے طور پہ کسی کے لیے صبح اٹھنا بہت آسان ہے صبح صبح وہ چہچہاتے ہوئے چڑیوں کی طرح اٹھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ یہ نو بجے سورج کیوں نہیں نکلتا یہ کیوں صبح صبح ساڑھے پانچ بجے نکل کے سامنے آ جاتا ہے ان کے لیے صبح اٹھنا بہت مشکل تو فجر کی نماز پڑھنے کا اجر دونوں کا ہے لیکن جو بہت جبر کر کے اٹھا اپنے نفس کو ناراض کیا رب کو ناراض نہ کیا اس میں وزن ہے بڑی چیز ہے اور اعمال نامے میں سب سے بھاری چیز فرائض ہوں گے کوئی نفلی عبادت فرض کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی حدیثوں سے بھی کچھ ہمیں اعمال پتا چلتے ہیں اچھا اخلاق بہت بھاری ہوگا مومن کے اعمال نامے میں اور خاموش رہنے کی عادت یہ بھی بہت بھاری ہوگی ہم <تَشْكُرُون> نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو ولاقت خلق نہ اور تحقیق ہم نے تمہیں بنایا صور نا پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی اللہ نے ہماری صورتیں کیوں بنائیں اللہ نے ہماری آنکھیں ہمارے کان ہماری ناک کیوں بنائی ہم سمجھتے شدید ڈیکوریشن پیس کے طور پہ بنائی تاکہ ہم پیارے لگیں اسی لیے ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں اپنی شکلیں دیکھ کر آئینے میں امی سے بھی لڑ لیتے ہیں جا کر کہ آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں نا آپ کا سر آ گیا ابا سے کہتے ہیں آپ کی طرف سب کے رنگ کم ہیں نا ہم کالے ہو گئے اسی کو جھاڑتے پہنچتے رہتے ہیں سمجھتے ہیں ٹوٹل یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ امپریس نہیں ہوتا شکلوں سے کوئی مس ورلڈ بھی ہو تو اللہ کو اس سے کیا غرض حدیث میں ہے ان اللہ لا و الاسور کم و اموالِ اللہ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ولہ کہ ینند رو اللہ و اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے جنت میں داخلے کا دار و مدار کس بات پر ہے اس بات پر ہے کہ وہ گرین آنکھیں تھیں وہ اتنی فیر تھیں ان کے بالوں میں اتنی چمک تھی او oh, وہ تو مس ورلڈ تھیں اب مس ورلڈ آ رہی ہیں ان کو تو جنت میں جانا ہی جانا ہے اتنی حسین ان کو دوزخ میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے اور یہ یہ نہیں ان کے تو پمپلز تھے یہ نہیں جا سکتیں جنت میں ان کے تو بالوں کے اندر کوئی شائنی نہیں تھی قد دیکھا تھا اتنا صاف یہ کیسے جائیں گی جنت میں یہ ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں متاثر ہوتا وہ تو خود بنائی ہے اس نے شکلیں وہ کیا امپریس ہوگا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم کیا بنا رہے ہو جس مقصد سے یہ آنکھ دی تھی اس مقصد کے خاطر استعمال کیا, کیا کبھی اللہ کی یاد میں روئی تھی کبھی اللہ کی محبت میں روئی تھی کبھی اللہ کا کلام پڑا تھا کیا اس کے اندر حیا تھی کیا غیر محرموں کو دیکھنے سے کتراتی تھی کیا آرام چیزوں سے بچتی تھی تھی تو اللہ کو بہت پیاری ہوگی بلال رضی اللہ خوبصورت تو نہیں تھے ہپشی تھے چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں موٹے سے ہونٹ تھے کالا رنگ تھا عبداللہ بن ابئی ابو جہل ابو لہ بڑے بڑے خوبصورت بڑے ہینڈسم لیکن اللہ کو وہ بلال کتنے پیارے جنت ان کا مقام ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی شکل سے صحیح کام لیا مشین ہمارے پاس کوئی گیجٹ رکھا ہے وہ گیجٹ کتنا بھی خوبصورت ہے کام نہیں کرتا ٹی وی رکھا ہے لیکن ڈبہ ہے بالکل کچھ نظر نہیں آتا اس کے اندر تو فائدہ ہم پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کر ہم اپنی گیجٹس کی خوبصورتی سے امپریس ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کرے تو وہ بیکار ہے اسی طرح یہ چیزیں ہیں اگر خوبصورت ہیں اور کام بھی کرتی ہیں الحمدللہ لیکن خوبصورت ہے اور کام نہیں کرتیں کوئی فائدہ نہیں اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ان کی تو صورت کا بھی انسان مقصد سمجھے کہ اس سے جنت کمانی ہے اپنے رب کو پہچاننا ہے ان چیزوں سے تم قلنا قلع الملائی قطص آدم العدم فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فر تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا لم یکم ساج دین قال اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منحق کا اللہ تسجدہ اذ امر تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا قال بولا انا خیر انا ایگو ایگو ایشو اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے ہم کہتے ہیں نا اپنے گناہوں کے لیے آج کے شیطان نے ہمیں بہکا دیا شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا تو شیطان کو کس نے بہکایا اس کی انا نے یہ نفس جو ہے نا ہمارے ایگو پرابلم یہ بعض دفعہ ہم کو نیکی پر نہیں آنے دیتا ایگو کا ایشو بن جاتا ہے انا انا خیر من اس نے کہا میں بہتر ہوں خلقتنی من نہ و خلق من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے یعنی ایک تو گناہ کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اوپر سے لاجک بھی پیش کر رہا ہے فلسفی بھی جھاڑ رہا ہے اللہ کے سامنے ریزننگ بھی دے رہا ہے جسٹیفیکیشن کہ اللہ اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں آنکھ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہ بت یہاں سے نیچے اتر فما یقینا کا انت اور فی تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑا کا گھمنڈ کرے فخرج تو نکل ان من نہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں تکبر اور صغار دو چیزیں جو خود بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے قال اندرنی اللہ یوم یوں پرتون بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیا پتہ چلا اللہ کو بھی مانتا ہے روز قیامت کو بھی مانتا ہے لیکن مومن کہیں گے ہم اس کو نہیں فرمایا قالا ان دا کمن اچھا تجھے مہلت ہے قالا بولا فبا اغوی اللہ جیسے تو نے مجھ کو گمراہ کیا نافرمانی فرمانی کی اللہ کی بات نہ مانی جسٹیفائی کیا فلاسفی پیش کر دی اس کے لیے خود کو بالکل ٹھیک سمجھا کہ میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا آئی واز رائٹ اور پھر اللہ کو بلیم کر دیا کہ اللہ تو نے گمراہ کیا نہ تو مجھے حکم دیتا آدم کو سجدہ کرو نہ میں گمراہ ہوتا اس کا اصل نام عزازیل آتا ہے ستر ہزار سال سے عبادت کر رہا تھا یہ روایات میں آتا ہے عبادت کرتا رہا لیکن اطاعت نہ کر سکا اور یہ شیطانی عمل ہے عبادت اللہ کی مرضی کی اطاعت اپنے نفس کی یا معاشرے کی تو اس نے کہا اللہ بما اغوی تنی جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ایسا حکم کیوں دیا جو میں کر نہیں سکتا تھا جیسے کوئی کہے کہ اللہ نے شریعت اتنی مشکل کیوں بنائی کہ ہم عمل نہیں کر سکتے ہپسٹرز پہننا سلیو لیس پہننا ثباب ہوتا ہم سب جنت میں جاتے اللہ کیوں رکھا حجاب جو ہم کر نہیں سکتے کیوں بنائی شریعت اتنی مشکل تو کہا سروت عقل مستقیم اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا آپ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ اس کا جو گمراہ ہیں جو بھٹک رہے ہیں وہ تو خود ہی بھٹک رہے ہیں جو خود کسینوز میں بیٹھے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور زنا کر رہے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگتا جا کر وہ تو اس کے ساتھی ہی ہیں شیاطین الجن ولینس یہ تو ان کے پیچھے لگتا ہے ٹائم اور اپنی اٹینشن ان کو دیتا ہے جو کہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں کہتے وہاں آ کر بیٹھ جاؤں گا جو قرآن پڑھیں گے تجھے راضی کرنا چاہیں گے اب ان کے پیچھے پڑ جاؤں گا تم ملا ہم پھر میں لازمن آؤں گا ان کے پاس ممبین عیدی ہم ان کے آگے سے یہ ڈائریکشنس دیکھ لیجیے آگے سے یا ایدی ہم بین ایدی ہم یتھ کہتے ہیں ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا چیز ہے اپنا وجود کہ دل میں اللہ تیر احکامات کے خلاف شکوک شبہات بغاوت غصہ نفرت ریزینٹمنٹ بڑھکاؤں گا و من خلف ہم اور پیچھے سے آؤں گا وہ انئیمان ہم اور دائیں سے آؤں گا یعنی نیکی سمجھ کر گناہ کریں گے وہ انشما الہم اور بائیں طرف سے آؤں گا گناہوں کے فائدے بتاؤں گا وَلَا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا قالا اللہ تعالی نے فرمائے اخرج منہا نکل یہاں سے مد ام مد ذلیل اور ٹھکرایا ہوا اس کو کہنا کہ ڈسمس کیا ہوا نکالا ہوا لبن تبھی آن لا ان جہن کو یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنوں کو بھر دوں گا یاد رکھیں ہم بھی یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ضرور اللہ جہنوں میں ڈالے گا ان کو جو شیطان کے پیچھے چلے وہ یا آدم اسکن انت وضع چکل جاننا اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہی شریعت کا مزاج ہے سب کچھ جائز ہے چند چیزیں حرام ہیں چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے اس کی میتھڈالوجی انہی حرام اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے انہی کو اتنا اٹریکٹو بنا کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو زندگی کا فائدہ کیا ہوا تم نے تو زندگی کو انجوائے نہ کیا اگر تم نے یہ یہ کام نہ کی جن سے اللہ نے روکا ہے فوس و صحمد شیطوان نے ان کو بہکایا یوبد یا لہما ماور یا انہوں تاکہ ان کی شرم جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے دیکھیں شیطان کس روپ میں آیا وسوسے کے روپ میں شیطان اپنی اوریجنل شکل میں نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر انٹروڈکشن کروائے کہ جی میں شیطان ہوں اور میں آپ کو بہکانے آیا ہوں ایسے نہیں آیا بلکہ وسوسہ انسینویشنز کرتا ہے گناہ کا خیال بار بار ڈالتا ہے انسان کے دماغ میں تو کسی گناہ کے خیال کا بار بار دماغ میں آنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شیطان آ گیا ہے اسی شکل میں آتا ہے اور اس نے کہا ماں نہا کما ربا انہارتی اللہ ان تکونہ ملا او اوتکون من الخال دین تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے اللہ سے بدگمان کرنے آ گیا اب آپ دیکھیے جو بینا عیدی ہم اور وما خلفہ ہم کی ہم نے بات کی تو دیکھیے آگے کون ہوتا ہے انسان کے والدین ہوتے ہیں خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں پیچھے کون ہے اولاد ہوتی ہے اب آپ دیکھیں شیطان ہمارے پاس کیسے آئے گا وہی والی بات ہے اوریجنل شکل میں تو نہیں آئے گا ہم تو کبھی بھی اس کی بات نہ مانیں شیطان آتا ہے کسی پیارے کے روپ میں کسی ایسے انسان کے روپ میں جس پر ہمیں ٹرسٹ ہو ہم دشمن کی بات تو مانتے نہیں نا ہم تو دوست کی بات مانتے ہیں ہم کیسے پہچانیں گے یہ میرا دوست ہے یا یہ شیطان ہے جو بھی اللہ کی بات ماننے کا نقصان گنوائے اگر تم نے اللہ کی فلاں بات مانی تو دیکھنا کتنی مشکل آئے گی وہ شیطان ہے اور جو اللہ کی بات نہ ماننے کا فائدہ گنوائے کہ تم ذرا فلاں بات چھوڑ کے تو دیکھو اللہ غفور و رحیم ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کر لو گنا چھوڑ کے دیکھو دیکھو کتنا فائدہ ہوگا تمہارا سب کتنی محبت تم سے کرنے لگ جائیں گے اللہ کا حکم توڑنے کا فائدہ بتائے آپ فورن پہچان جائیں یہ شیطان ہے وہ قاسم اور قسم کھا کر کہا اننی لکم اللہ سے تمہارا سچا خیر خواہ ہوں آئی ایم یور فرینڈ بائی گاڈ آئی ایم یور فرینڈ انداز کہ میں تمہارا دوست ہوں میں تمہارا بلا نہیں چاہوں گا تو کون چاہے گا اور اللہ سے بدگمان کر کے دور ہٹا دینا اب کرتا رہا کرتا را رہ. اس طرح دھوکہ دے کر رفتہ رفتہ اپنے طریقے پر لے آیا آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزا چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے پھر کیا ہوا وہ تفقہ یکسفان علیما میں جن اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگ گئے حالانکہ شوہر بیوی تھے لیکن جب لباس اترا جسم ایک دم سے بالکل کھل گیا تو فطری طور پہ انسٹنگلی انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا یہ آپ دیکھیں کون ہے یہ یہ پیور ہیومن بینگز ہیں پہلے پہلے انسان ابھی کوئی درس نہیں سنا انہوں نے کسی نے ناوز بلا جب ہم کہتے ہیں نا اچھا برین واش کر دیا اچھا فلاں کے درس میں جا رہے ہو تو انہوں نے برین واش کر دیا ان کو تو کسی نے برین واش بھی نہیں کیا یہ تو ابھی اوریجنل انسان ہے نئے نئے بنے ہیں یہ تو اپنی فطرت پر قائم ہے انسان کی فطرت کے اندر حیا موجود ہے اور جب فطرت پرورٹ ہو جاتی ہے مسق ہو جاتی ہے حیا ختم ہو جاتی ہے انسان میں سے تو بے حیا ہونا اب نارمل ہے اور حیا دار ہونا یہ این فطرت ہے انسان کی و نادا ہما رب ہما علم انہ کما انتل کما شجرتی و اک مبین پر ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے قال دونوں بول اٹھے ربنا ائ ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے ظلم کیا خود اپنی جانوں پر و الا تغفر لنا والا تغفر ہمیں نہ بخشا وترحمنا او تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا لنكونن من الخاسرین طلبت ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے یہ بھی انسانیت ہے کہ انسان اللہ کو ناراض نہیں دیکھ سکتا تڑپ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کو ناراض نہیں دیکھ سکتا جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور کبھی ماں اس کو کہہ دے کہ میں ناراض ہوں تم سے آپ دیکھیں وہ کونے میں کھڑا روتا رہے گا جب تک ماں نہ چوم لے اس کو اور گود نہ اٹھا لے تو آج انسانیت کیوں اتنی بے چین ہے اس لیے کہ اللہ ناراض ہے چین اٹھ گیا ہے نا ہم لوگوں کا یہ فطرت ہے ہماری کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو ہم اندر سے بے چین ہوتے ہیں لیکن وہ باہر میڈیا آن سلاٹ اور ایک اس قدر ہم کو ڈبا دیا ہے گناہ کی آوازوں نے کہ ہم فطرت کی بے چینی کی وجہ نہیں پا سکتے کیوں میں بے چین ہوں مجھے سکون کیوں نہیں ملتا آخر کیوں دوائیں اتنی مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں سکون بخش ادویا ریلیکسینس اور فلاں اور نیند کی دوائیں اور سکون بخش دوائیں کیوں سکون ختم ہے اس لیے کہ اللہ ناراض ہے انسان اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے راضی کرنا چاہتا ہے فطرت ہے اس کی نیچر ہے انسان کا کہ وہ یہ کرے پھر آپ دیکھیے یہ دعا مانگی ہے یہاں پر آدم علیہ السلام نے اور بی بی ہوا نے پہلی دعا جو سکھائی گئی استغفار سب کچھ ان کو بن مانگے مل گیا تھا اب تک جنت کی سب نعمتیں مل گئی تھیں بن مانگے لیکن بخشش بن مانگے نہیں ملتی بخشش مانگنی ہوتی ہے تو ملتی ہے خطا ہوئی ان سے اب تک تو اللہ کو نہیں پکارا تھا کب پکارا جب خطا ہو گئی گناہ کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن سمجھانے کے لیے کہ خطا جب ہو گئی ہے ایک غلطی ہو گئی تو اپنے رب کو پکارا تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے ہم سے جب خطا ہوتی ہے اور خطائیں ہوتی ہیں اور گناہ پر گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں ہم اتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں ہم کیا منہ لے کر اللہ سے دعا کریں ہم کہتے ہیں ہم تو دعا نہیں کر سکتے تو ہم کسی نیک انسان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے یہ رویہ اچھا نہیں ہے یہ تو بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ خود دعا نہیں کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تو اردو لنا ربک پکاریے ذرا ہمارے لیے اپنے رب کو جب خطا ہوئی تو اپنے رب کو پکارا پکارا نا بے چین ہوئے تو رب کو پکارا اور رب نے پکار کو قبول فرمایا تو گناہ اللہ کی جناب میں ہمیں کنڈیم نہیں کر دیتا ہم سے یہ توقع نہیں ہے کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ یہ کہ گناہ کر کر ڈٹنا مت اس کے اوپر یہ شیطانیت ہے گناہ کر کے جسٹیفائی کرنا یہ شیطانی کام ہے اور گناہ کر کے معافی مانگ لینا یہ تو آدمیت ہے انسانیت ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام یوں سوچتے کہ بھئی اب تو مجھ سے خطا ہو گئی اب میں کس منہ سے اللہ سے دعا مانگوں تو چلو جبری علیہ السلام کو بلاتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے میں دعا کر لوں بنایا وسیلہ بتائیے کسی کا نام لیا خود پکارا خود انی قریب. اللہ بالکل قریب ہے ہر پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہے شیطان ہم کو اس طرح اللہ سے دور کر دیتا ہے کہ تم, تم کس دعا مانگو گے تم اتنے گنا گار تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی فلاں سے کہو فلاں سے کہو وہ کرے گا اور ہمیں اللہ سے اور دور کر دیتا ہے تو خود دعا کرنی ہے اللہ بخشے گا انشاءاللہ قالا بے تو باڑ فرمایا اللہ نے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان عزیز ہے اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم آخر کار نکالے جاؤ گے یعنی گناہ کی سزا کے طور پہ دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھیری اف اوریجنل سن انسان کا عزلی گناہ گار ہونا یہ اللہ نے نہیں کہا یہ تو ایک اور تھیوری ہے جو انسانوں کے دماغوں نے گھڑ لی اللہ نے تو معاف کر کے پاک صاف کر کے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا فرمایا ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اچھا اب یہ دیکھیے قرآن کی آیت اور ذرا اپنی ہسٹری کی کتابیں ذہن میں لے کر آئیے ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا کہ جب انسان آیا تو اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے مدتوں تو وہ ایسے ہی ننگ دنگ پھرتا رہا پھر کہیں جا کے اس نے اپنا سطح ڈھکنا شروع کیا حالانکہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان اور لباس ساتھ آئے ہیں یہ کوئی بات کی ایجاد نہیں ہے تو ہسٹری غلط بتا رہی ہے وہ غلط ڈپکٹ کر رہے ہیں وہ فینسی فل تھنکنگ ہے ان کی اپنی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں حقیقت اللہ بتائے گا تو لباس نازل ہوا کیوں کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو ریش کہا جاتا ہے جانور کے پروں کو اور جانوروں کے پر آپ دیکھیے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا مور کو اللہ نے کتنا پیارا لباس پہنایا ہے اور چڑیوں کو اور سب کو اللہ نے کتنے کتنے حسین لباس دیے ہیں دو مقاصد یہاں بتائے جا رہے ہیں لباس کے سو کم و ریشہ جسم کو ڈھانپے زینت بھی ہو تو زینت کا اختیار کرنا پسندیدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کو زینت بالکل نا پسند ہوتی تو اللہ بلیک اینڈ وائٹ دنیا بنا دیتا مچھلیوں کا لباس دیکھیں اتنی سی ٹیوب لائٹ ایک مچھلی ہوتی ہے ٹائنی سی بالکل اس کے اندر آپ فلوریسنٹ کلرز تو ذرا دیکھیں کتنے حسین تو اللہ کو تو خوبصورتی پسند ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر انسان لباس میں خوبصورتی چاہے دیکھیں ریش کا لفظ آیا ہے نا ایسا لباس جو سوٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت بھیانک اور خوفناک نظر آئیں اور لوگ دیکھ دیکھ کے ہم کو ڈریں یہ نہیں کہا گیا اور خاص طور پہ عورت کی کمزوری ہے اچھے رنگ اچھا لباس پہننا چاہتی ہے ضرور اللہ نے ریشم کا کیڑا بنایا میرے اور آپ کے لیے ساری زندگی ریشم بنتا رہتا ہے تاکہ میں اور آپ ریشم پہن سکیں ضرور پہنیں کوئی حرج نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کسی بندے پر جو انعام ہو اس کا اثر اس پر نظر آئے ایک شخص نے پوچھا اس نے آ کر کہا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میرا لباس اچھا ہو میرا جوتا اچھا ہو یہاں تک کہ میرا کوڑا بھی بہت اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ جمیلون یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جب ہم زیادہ ہی متقی ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا پرٹینڈ کرتے ہیں تو ہم تو یوں گورتے ہیں لوگوں کو اگر اچھا کپڑا پہنا ہو ہم کہتے ہیں ہم, بڑے متقی بنتے ہیں کپڑے دیکھے تھے کیا پہنے تھے میک اپ کے تو آ گئی تھی. سخت اعتراض ہوتا ہے سوکھے منہ سر جھاڑ منہ پھاڑ پیبند لگے چاہے گھر میں کتنی بھی دولت ہو ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا کتنی متقی ہیں اس طرح ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہا کہ نہیں تکبر کیا ہے حق کو ٹکرانا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا یہ تکبر ہے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اچھا لباس پہنے کوئی حرج نہیں دوسروں کو مروب کرنے کے لیے نہیں پہننا چاہیے یہ اصراف ہے اس لیے لباس پہننا کہ اب نند اور دیورانی دیکھ کر جلیں گی اب ڈسکس کرنا کہ دیکھا میرا ڈریس دیکھ کر کیسی چپ ہو گئی تھیں کتنا جل رہی تھیں اور خوش ہونا یہ ہے غلط چیز یہ چیز پسندیدہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے لیے کپڑا پہنے گا اس کو اللہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اس نیت سے کپڑا پہننا کہ مجھ جیسا ڈریس کسی کا نہ ہو اسٹینڈ آؤٹ ان کراؤڈ بھی ڈفرنٹ یہ چیز اچھی نہیں ہے یہی شوق شیتان کو تھا نا اس نے کہا تھا نا خیر میں تو ان سے بہتر ہوں مسلم میں حدیث ہے ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنے جی میں ان قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا آپ دیکھیے نا بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کبھی دوپٹہ ٹھیک کریں گے کبھی سائڈ میں یوں کریں گے پھر دیکھیں گے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ بہت شو آف کر رہے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر آدمی کا ذکر ہے اپنی قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور اب وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھنستا جا رہا ہے تو دکھاوی کے لیے پہننا بالکل صحیح نہیں اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ایک ڈریس ایک دفعہ پہن لیا دوبارہ تو کسی قیمت پر نہیں پہنا جا سکتا یہ نہیں ہونا چاہیے جب دیتے ہیں اس میں بھی نمائش کرتے ہیں بری ساری بری اٹھا کر لے کر جائیں گے اب لڑکی کل گھر آ رہی ہے اس کے لیے آپ نے بنایا ہے وہ آ کر پہن لے گی نہیں پہلے اٹھا کر وہاں لے کر جائیں گے یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک خاتون کرسی پر کھڑی ہو گئی ایک ایک بری کا جوڑا انہوں نے ایسے ایسے کر کے سب کو دکھایا پھر رکھ دیا پھر دوسرا اٹھایا پھر یوں دکھایا یہ دکھاوے کے لیے لے کے جا رہے ہیں سارا وبال بنے گا قیامت کے دن سب حساب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا اور پھر اسراف پسندیدہ نہیں سو جوڑے ڈیڑھ سو جوڑے دو سو جوڑے جہیز بری کے مل کر ہو گئے آدھے پکتے نہیں اس کے اندر سے سائز چینج ہو گیا فیشن چینج ہو گیا دل سے اتر گئے پک پکا کے برابر ہو گئے یہ چیز اچھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جو بندہ قیمتی لباس کی استطاعت کے باوجود ازراہ توازو اس کو استعمال نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو بھی پسند ہو پہن لے فرمایا وہ لباس ہو تقوا کا خیر بہترین لباس تقوے کا لباس ہے تقوا روح کا لباس ہے اگر روح میں تقوا نہیں تو لباس کا سطر ڈھانکنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا سب کچھ پہننے کے باوجود کچھ نہیں پہنا ہوا ہوگا وہ صرف زینت بڑھانے کے لیے دوسروں پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لباس کو نہیں استعمال کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں پر حلال ہے اور میری امت کے مردوں پر حرام اپنے ہم شادیوں میں دیکھیں ہمارے یہاں شادیوں میں تو لگتا ہے کہ جب تک دولہا سلک کی شیروانی نہ پہنے اور سونے کی انگوٹھی نہ پہنے نکائی نہیں ہوگا اس قدر اہم ہو گئی ہیں یہ دونوں چیزیں حالانکہ حرام قرار دیا ہے مردوں کے لیے فرمائے کہ جو مرد دنیا میں ریشم اور سونا استعمال کریں گے وہ جنت میں استعمال نہ کر سکیں گے یہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمس ہیں ذال کا من آیات اللہ ہی لاء اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کے جسم کے قابل اعتراض حصے ایک دوسرے کے سامنے کھولے کیا تھا شیطان نے لباس کا وار ہوا تھا اللہ ناراض ہوا تھا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو لباس اتر جاتا ہے تو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے یا کتنا ناراض اپنے اپنے لباس کو دیکھ لیں یراکم لا قبیل ہوں ان جال نہ للذین لا اولیا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 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرے رب نے تو مجھ کو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھوں اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرا گروہ اس پر گمراہی حق ثابت ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاتین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں یا بنی آدم بنی آدم خزو زینت مسجد ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو وہ کلو اور کھاؤ و شربو اور پیو تو صرف لیکن حد سے نہ بڑھو انب المصرفین اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا